اگر اسمان عزمے میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ اش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتی ہے